أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فضل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لا يشاؤوه به قمن قليلا فضل لهم مما كتب بأيديهم وبضل لهم مما تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے یکلتاب ابھی عیزی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے رو بھی ہی سمان کلیلہ تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت خریدیں وغیر اللہ مما قطب عید تو ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں سے لکھنے کی وجہ سے وغیر اللہ مما یسیبون اور ان کے لیے ہلاکت ہے ان کی کمائی کرنے کی وجہ سے یہ یہود کا طریقہ کار تھا کہ تحریف کرتے اللہ رب العالمین کی کتاب میں اپنی طرف سے باتیں بنا کے لکھ دیتے اور کہتے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے اور یہ ایسا کام کرتے تھے یہ بھی ہی قلیلا تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت خرید دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی خاطر دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر وہ یہ کام کیا کرتے تھے تو یہ جس خاطر تحریر کرتے تھے یعنی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت تباہی اور بربادی ہے ویل کا معنی ہوتا ہے ہلاکت عام طور پہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ بین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے لیکن وہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ویل اس کا مطلق معنی ہلاکت تباہی بربادی فسارا یہ معنی ہے بیر کا یہود نے جو کام کیا تھا اللہ حب کی آیات میں تحریف کا جیسا کہ گزشتہ سبق میں واضح کیا کہ تحریف دو طرح کی تھی ایک تو الفاظ تبدیل کر دیتے دوسرا یہ کہ اس کا معنی بدل دیتے الفاظ وہی رہتے لیکن اس کی تشریح تو اپنی طرف سے کرتے ان دونوں دو طریقوں سے اللہ سبحانہ بخانا ہوا کی کتاب میں تحریف کی کوشش آج بھی جاری ہے قرآن مجید قرقان امیر کے ساتھ بھی ایسا لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ قرآن مجید قرقان امید سے بہت سے الفاظ تھے جو ہزف کر دیے گئے نکال دیے گئے سورہ احزاد صورت بخارہ سے بھی زیادہ لمبی تھی انہوں نے اس کو پکڑ کے مختصر کر کے رکھ لیا اس طرح کی باتیں کرنے والا گروتھ بھی ہے وہ الفاظ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں شامل کرتے ہیں کئی تو انہوں نے پوری پوری صورتیں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں اور مانوی تحریف وہ تو بے شمار ہے اپنی طرف سے کتاب لکھتے ہیں اپنی طرف سے فتوا مسوا گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عین کتاب و سنت ہے یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے حالانکہ کتاب و سنت کے ساتھ اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اپنی طرف سے باتیں لکھ کر اپنی طرف سے باتیں بنا کے اس کو الٰہی کا درجہ دینا این کتاب و سنت قرار دینا یہ یہود کا وسیلہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت تباہی اور بربادی ہے و کالو لنت مستنم نارو اللہ امم موجودہ اور انہوں نے کہا لن تستنم نارو اللہ امم موجودہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے یعنی ابل تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں یہ ان کا غن تھا یہودیوں کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے پیارے بڑے محبوب ہیں نحم ابنا اللہ واہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے برگوزیزہ اور محبوب ہیں نبیوں کی اولاد ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں ڈالنا گزارا ہی نہیں کرے گا لن کا مستان ہمیں آگ چھوئے بھی ہی نہیں اللہ ایام میں ہاں اگر اللہ کو زیادہ غصہ آ بھی گیا آگ میں اللہ نے ہمیں ڈال بھی دیا تو چند دن بعد نکلیں گے مستقل طور پہ ہم جہن نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذتم عند تم انہدا کہہ دیجیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہوا تمہارا کہ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا اور اگر ڈالا بھی تو دو چار دن بعد نکال لے گا کوئی ایسا وعدہ ہے تمہارے پاس امتقو فلیں یسلیف اللہ ایسا ہو اگر تو اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ پھر تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ام تک اللہ مالا تعلمون یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں اب کسی کو کیا پتا کہ اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا اللہ نے اس کو کیا سزا دینی ہے اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے یا اپنے عذاب میں گرفتار کر لے آزادی اسی کو بھی من اشا و رحمت ہی وسط اللہ صحیح تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں اس کو پہنچتا ہے اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے عذاب اللہ تعالیٰ دینے کے قادر ہے رحم کرے معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن لوگوں کے لیے خاص ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والے سکاط ادا کرنے والے نبی امی پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے اگر تو اللہ سے کیا ہے وعدہ پھر تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا من اوفا حجی من اللہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کوئی نہیں اور اگر اللہ سے وعدہ نہیں لیا اپنی طرف سے ہی باتیں کرتے ہو تو پھر وعد آ جاؤ ہم کا کولون اللّہ ہی مالا اللہ چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے چاہے تو رحم بھی کر سکتا ہے اللہ کو, کو کوئی پوچھنے والا نہیں لاس علامہ یوس يفعل وهم عالوم اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے یہ کیا تو کیوں کیا یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا کسی کے اندر اتنی ہمت اور ضرورت نہیں بلا من کا سبق یہ آسن کیوں نہیں جس میں برائی کمائی وہ آئی اتو اور اس کی برائی نے گھیر لیا فلا کا تو وہی ہیں آگ والے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لیکن جو آدمی گنا والے آمال کرے یہاں سیے آ کے مراد بڑا گنا شرک کفر کفر و شیرک مراد تو جس نے کفر کر لیا شیر کر لیا اس کا کفر شیرک اس کو گھیر لے گا اور یہ لوگ پھر آگ والے ہیں اور آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کفر شیرک کی وجہ سے بندہ اب جہنمی ہو جاتا ہے کفر و شرک کے علاوہ جس نے بھی گناہ ہیں چاہے کوئی گناہ کبیرہ ہے چاہے کوئی گناہ کبیرہ ہے بندہ مومن ہو موحد ہو کافر مشرق نہ ہو تو وہ بہرحال جنت میں چلا جائے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں ضرور جائے گا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ اس پہ رحم فرمائیں کرم کریں اور اس کو اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں ملا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اس گناہوں کی سزا دیں عذاب دیں لیکن بہرحال جس کے دل میں ذرہ برابر بھی یا ذرے سے بھی کم ایمان ہوگا وہ بالآخر جنت میں چلا جائے ابھی جہنمی نہیں ابدی جہنمی دائمی جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہنے والا وہ ہے جس کے اندر کفر ہو شرت ہو کافر مشرق ہوگا تو وہ ابھی اور دائمی جہنمی بنے گا وگرنا نہیں و اللہ دینا آمن و عمر اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اولا کا خابل جنہ وہی لوگ جنت والے ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں امانو و عامر صالحات یہاں پر عمیر صالحات کو امانو سے الگ ذکر کیا ہے اس کی وضاحت پہلے بھی کر دی ہے کہ ایمان کے اندر بھی عمل صالح شامل ہے ایمان کے کل گیارہ حصے ہیں گیارہ اجزاء ہیں و رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیس اللہ کا حج کرنا مال غنیبت میں سے خمس ادا کرنا ندیوں رسولوں پر یقین رکھنا فرشتوں پر یقین رکھنا اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا اور قیامت والے دن پر ایمان لانا ان گیارہ کاموں کا مجموعہ ایمان ہے اس میں عقیدہ بھی شامل ہے احتفاد بھی اور عمل بھی ایمان فول و عمل کے مجموعے کا نام ہے زبان سے اقرار دل میں یقین اور ارکان ایمان پر عمل یہ تینوں کام جمع ہو جائیں تو بندہ ممن بنتا ہے تو عمل الصالحات کو علم سے ذکر کیا ہے ایک تو یہ کہ عمل صالح کی حیثیت اور اہمیت واضح کرنے کے لیے اس کو مقرر لے کے آئے ہیں دوبارہ ذکر کیا اور دوسرا یہ کہ کچھ احمال صالحہ ایسے ہیں جو ایمان کا جز نہیں ایسا جز جس کے بغیر ایمان مکمل نہ ہوتا ہے ایسا جز نہیں ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاف دینا بیت اللہ کا حج کرنا غنیمت میں سے خمس ادا کرنا یہ ایسے عمل ہیں جو ایمان کے متحقق ہونے کے لیے ایمان کے پیدا ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے ان میں سے ایک عمل بھی نہیں ہوگا تو ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا سے ایمان صفر ہو جائیں ختم ہو جائیں اور بے شمار اعمال ہیں وہ ایمان کے کمال کے لیے کمال ایمان کی شرط شرطیں تحقیق ایمان کی نہیں ایمان کے متحقق اور ثابت ہونے کے لیے یہ چند امار ہیں گیارہ کام ایمان کو ثابت کرتے ہیں متحقق کرتے ہیں اس کے علاوہ بے شمار کام ہیں جیسے اصح شطر المان صفائی نصف ایمان ہے صفائی بھی ایمان کا جز ہے لیکن ایسا جو نہیں کہ اس کے بغیر بندہ کافر ہو جائے ایسے ہی من احٹا للہ وہ ابواز للہ و احکا لینا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے نفرت کی اللہ کے لیے دیا اگر کسی کو نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے روکا فوق تک والا ہو اس کا ایمان کامل ہو گیا اب یہ کام بھی ایمان کے جز ہیں حصے ہیں لیکن ایسے جو نہیں کہ جن کے بغیر بندا ہومن نہ ہو تو آمانوہ سے مراد ایمان کے وہ ارکان وہ اعمال آمان میں شامل ہیں جو ایمان کے تحق کے لیے ایمان پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں اور امرسال ہاتھ میں دیگر اعمال اچھا اخلاق سچ بولنا جھوٹ سے بچنا غیبت چگلی گالی گلوچ سے بچنا پورا تولنا پورا ماپنا امانت دیانت صداقت سارے کام یہ عمل صالحات میں شامل ہیں بلّینہ امن ہوں اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہاں سالحا تھی اور نیک اعمال کیے اصحاب جن وہی لوگ جنت والے ہیں ہم تارے دون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں تو جو اصحاب جنت ہیں وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا وہ پکا جنت پھر جنت سے نہیں نکلے گا ہاں جہنم میں جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ بالآخر جہنم سے نکل جائے گا اور جو جنت میں چلا گیا پھر وہ جنت میں پکا پکا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہو مومن کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا لا قل جنت علا نقس منا جان کے سوا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا وَإِذَا بَنِي صاقبنی لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے تو کا وعدہ یہ اللہ سبحانہ ہو صحال نے آدم علیہ صلاح وسلام سے لے کے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کی دعوت کا مرکزی اور بنیادی نقطہ یہی رکھتا ہے لا تحبونا الا اللہ کا لا الا الحلہ کا معنی لا محبودہ بھی حق اب اللہ کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی محبوب بر حق نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ یہ تمام کرن ریات کا کلمہ اللہ رب العالمین کی اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت اور جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن کہا کہ آپ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں فل تک ان اول ہی سب سے پہلے جس چیز کی تو نے ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہو ائی واحد اللہ اللہ کی توحید بیان اللہ کو یکتا واحد بانیں اللہ تعالیٰ کے ایک بحبوب اکبر حق ہونے کی گواہی فعین ہوں اطاع کا اگر وہ تیری یہ بات مان لیں تو عید والی بات ماننے پھر ان کو بتانا ہے کہ ان اللہ کا ذقار فخلا ان کی کل یوم وال اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں پانچ نمازیں پرد کی ہیں ہوں اطاع کا اگر وہ یہ بات بھی مان لیں پہلے توحید کی دعوت دیں توحید تو مانیں گے شرک سے بعد آئیں گے پھر ان کو بتانا کیا کہ اب انوادیں جب دن رات میں پانچ انوادیں پڑھنے لگے اس کے قائد ہو گئے پھر ان کو بتانا ہے کہ ان اللہ خدف فار علیہ فدا قا تنفی انوالی ہند اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے ان پر فرض کی ہے توقظ بن اغنیا اہین فطار دہ جو ان میں سے اذنیا سے لی جائے گی اور انہی میں جو فکارہ ہیں ان کو دے دی جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور پانچ نمازیں قائم کرنے والے لوگ ان سے ذناات وصول ہوگی اور ایسے ہی لوگوں پر تقسیم ہوگی توخذ من اذنیا ان میں سے جو غنی ہیں توحید ہی جو رسالت کی گواہی دینے والے نمازیں قائم کرنے والے ان میں سے جو اغنیاں ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی فتر اللہ فخارہ اور انہی میں سے جو فکار ہیں ان کو دے دی جائے, جائے۔ تو معاذ جبر بدی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو عید کی دعوت دینے کا تو بڑی شرائط سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے مختلف ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا لا تعبدون الا ابلا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے و بل والدے اور دوسرا یہ کہ والدین سے نیک سلوک کرو گے احسان کرو گے وزل قربا اور قرابت داروں قریبی رشتے داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے ولی دانا وسافین یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے وقول اور لوگوں سے اچھی بات کہو وہ عیم اسطالات کا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو یہ سارے وعدے اللہ تعالی نے لیے بنی اسرائیل سے پھر پھر تم پھر گئے وعدے سے مکر گئے پھر گئے اللہ کریم امن کم مگر تم اسے تھوڑے ہی تھے مطلب تھوڑے لوگ اس وعدے پر قائم رہے تم اور تم احرا کرنے والے ہونے والے ہو وبل احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ قریبی رشتے داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبریل امین نے کہ احسان کیا ہے آپ نے فرمایا کا انا کا تارا ہو اللہ کی ایسے عبادت کرنا گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں فعلم کا تم تراہ فعلم کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کو دیکھتا ہے تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں ایسا خوشوخو عبادات کے اندر اور ایسا اخلاق پیدا کریں کہ جیسے بندہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ کر عبادت کرتا ہے اس طرح سے عبادت کرنا یہ ہے انسان سادہ لفظوں میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہے اس کو پورا پورا کیا جائے اور ایک کام ہے وہ مکمل کرنے کے بعد کچھ زیادہ بڑھا کے کیا جائے یہ جو بڑھا کے کرنا ہے نا اس کا نام ہے احسان مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی کو آپ نے کوئی چیز معاپ کے یا تول کر دینی ہے آج کل وہ ڈیجیٹل ترازو ہیں وہ تو ایک ایک گرام کو محسوس کرتے ہیں تو وہ دکاندار چیز دیتے ہوئے کوئی پانچ دس گرام زیادہ دے دے پوری پوری دے تو سب تبھی ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے زیادہ دے یہ احسان ہے انہیں کا سہا ہو یہ احسان ہے اللہ عبادات میں اب یہ نہیں اضافہ ایسا نہیں ہوگا کہ رکعتیں زور کی چار پڑھنی تو بندہ پانچ پڑھ لے یہ نہیں احسان یہ ہدت ہو گئی گی عبادات میں احسان کیا ہے کہ خوشوخو انتہا درجے کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادات میں خوشو ہو بلاحیت ہو اخلاص ہو یہ احسان وَاِدَا وَاِدَا مِن لَا وَلَا مِن اور جب ہم نے تم سے وعدہ کہ تم اپنے فونوں کو نہیں بہاؤ گے مطلب آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے نہ آپ ولا جا انکوسا تم اور اپنے آپ کو اپنی جانوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے ہجرت پر لوگوں کو مجبور نہیں کرو گے تم پھر تم نے اقرار کیا وہ ان تم اور تم شاہد گواہ ہو بنی اسرائیل کو یعنی اللہ سبحانہ ہوا تو نے سساد مچانے سے پتل و غارت سے منع کیا انہوں نے اقرار کر لیا ٹھیک ہے یہ ایسا کریں گے سما ان تم اللہ فرماتے ہیں پھر تم وہی ہو کہ تفتنا انکوسا تم کیا ہے کیا ہے پھر بھی اپنی جانوں کو قطل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو کچھ لوگ جو کمزور ہیں ان کو گھروں سے نکال دیا تباہر بلکس می و تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے کمزوروں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو کمزوروں کو قتل عام ہوتا ہے ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے یہ اچھا تو فاد اور اگر یہی لوگ پھر قید ہو جائیں گھروں سے نکال دیا دشمنوں نے پکڑ لیا پکڑ کے وہ قیدی ان کو بنا لیا پھر تمہاری غیر جاگ جاتی ہے کہ ہیں وہ بنی اسرائیل کا فرد اور دشمن کی قید میں تم ان کو فدیہ دیتے اور اپنے قیدی چھڑوا لیتے پہلے خود گھر سے نکالتے ہیں خود بھی ظلم کرتے ہیں قطر کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کو پکڑ لے قید کر لے پھر فدیہ دے کے چھڑوا بھی لیتے فدیہ دے کے چھڑوانا بھی اللہ تعالیٰ کا کم تھا کہ اگر تمہارا کوئی آدمی قید ہو جائے تا فرم کے پاس چلا جائے تو اس کو کفر کی قید سے چھڑواؤ آزاد کر رہا اس کے لیے جنگ لڑنی پڑے چاہے سریا دینا پڑے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ محرم کو حالانکہ تم پر ان، انہیں نکالنا حرام کیا گیا تھا جو کام تم پر حرام تھا تم وہ کرتے ہو آپ مینو نبی واحد کتابی وقت واحد تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو یعنی کہ دیا دے کر قیدیوں کو چھڑوانا یہ بات تو تم مان لیتے ہو اور گھروں سے نکالنے سے قتل و غارب کرنے سے جو منع کیا تھا وہ نہیں مانتے کتاب میں سے کچھ بات مانی اور کچھ نہیں آج وہ کل بھی لوگ اسی طرح کا طریقہ کار اور ایسی ہی روش اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے وہ باتیں جو ان کے من پسند ہیں اپنا لیتے ہیں اور جہاں مفادات کو زد پڑتی ہو وہاں سوری بول دیتے ہیں آخر جی کیا کریں اس دنیا میں رہنا ہے وہ آخر آ کہہ کے کہ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں بعض احکام کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی جزا کیا ہے کہ دنیا میں رسوا ہو جائے دنیا میں رسوا ہی رسوا ہی رسوا ہی ہی اس کا مقدر ہے سیاحت کی ردونا الاشد آزاد اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے تب اللہ باقرات معلوم اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غاقب نہیں ہے اللہ کو پتا ہے تم کیا کرتے ہو اولا دنیا بالآخرا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں فلا عنهم ولا هم تو ان سے نہ عذاب رقا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تو آج بھی من حیث القوم مسلمانوں کی جو ضلعت اور پستی ہے ان کے مل جملہ اخبار میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان کتاب اللہ کے بعض حکام کو مانتے اور بعض کا کفر کرتے ہیں مکمل طور پر کتاب اللہ پہ عمل پیرا ہے تو کتاب اللہ میں سے کچھ حکام کو ماننا اور کچھ کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی سزا ہے کس جیون فی الحال الدنیا دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں رسوائی تو مسلمان جو رسوا ہو رہے ہیں ان کی رسوائی کے اسباب میں سے ایک سبب کتاب اللہ پر مکمل طور پہ کما حقوق معلوم ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے بہ جا